سوال ہے کہ حضرت صاحب پہلا یہ ہے پہلا سوال ہے کہ حضرت صاحب شریعت معرفت اور طریقت کیا ہیں اس بارے میں مختصراً بتا دیجئے اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت صاحب کیا والدین کے قدم چون سکتے ہیں یا صرف والدین کے قدموں کو ہاتھ لگانا چاہیے اس بارے میں بھی بتا دیجئے جزاک اللہ ہے منی بھائی واقعی پتا نہیں کیا مسئلہ ہے جن جن دوستوں کے پاس مائک نہیں ہے وہ سوال بڑے اچھے کرتے ہیں عظیم کرتے ہیں تو اب ان کا سوال جو ہے وہ تو میری سمجھ سے بالا ہے شریعت طریقت اور حقیقت تو ہن تو ابھی شریعت تک بھی نہیں پہنچ سکے تو طریقت تو اس کے آگے ہے اور حقیقت پھر اس کے بھی آگے ہے تو دعا ان سے بھی کروائیں ہمارے بارے میں کہ اللہ ہمیں شریعت کا عامل بنا دے تو شریعت کے عامل بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آگے طریقے کی طرف جائیں گے پہلے زبان سے کچھ کہیں تو صحیح نہ ہو کسی نے کہا نا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے تو یہ میرے خیال میں ان کے تینوں سوالوں کا جواب ہے کہ اگر شریعت پر عمل کریں تو پھر انط آبود اللہ کا انا کا پھر احسان کے درجے پہ پہنچتا ہے کہ گویا کہ رب کو وہ دیکھ رہا ہے یہ ہے میرے بھائی حقیقت طریقت احسان اور اس سے آگے حقیقت کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا ناشے ہو جاتی ہے پھر فائن طوسم ابج اللہ پھر جدھر آدمی دیکھتا ہے ادھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے پھر انسان اپنے آپ کو ختم تصور کرتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان ہے یا نہیں ہے میں ختم ہو جاتی ہے پھر رب کے جلوے ہوتے ہیں اور بندہ نہیں ہوتا پھر وہ بس یہ ہے حقیقت کا مقام یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقت کی یعنی جو ہے تربیت کرنے والی اور حفاظت کرنے والی شریعت ہے شریعت میں جب ہم عبادت کرتے کرتے عمل کرتے ہیں جب وہ دل میں راسک ہوتی ہے تو بزرگوں نے مثال دی جیسے بادام ہے چھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے یہ شریعت حفاظت رہی ہے اس کے عقائد کی اس کے اعمال کی تو جب توڑیں تو اس کے اندر ایک نکلتی ہے گری سی اس کا مغرب کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے وہ طریقت اور اس کے اندر جو کھانے والی چیز ہے وہ ہے حقیقت ہم ابھی وہ چھلکے تک بھی نہیں پہنچے تو ہم آگے وہ کیا نام ہے اس کا مگھ پہنچنا کیسے ہوگا اللہ کرے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں شریعت کا بھی عامل بنے اور یہ جو حقیقت اور حقیقت ہے اس کی بھی کچھ معرفت عطا فرمائے لیکن اب وہ عطا ہوگی تو پھر یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں ختم ہوگی پھر انسان کچھ کسی, کسی اور ہی جگہ پہ ہوتا ہے پھر اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا وہ جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں ایک قطرہ اس میں سے عطا فرمائے جہاں اس کے اپنے ولیوں کو پورے سمندر عطا فرمائے ہوئے ہیں تو اس کی رحمت میں سے کترا گئی ملے تو اس میں کوئی ایسا تو مسئلہ نہیں ہے تو ان کا دوسرا سوال جو تھا وہ زین سے نکل گیا منیر بھائی اگر پلیز ان کا دوسرا سوال جو ہے اب وہ ذرا دوبارہ بتا دیں جی جناب حساب مفتی صاحب آپ کے خادم نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ حضرت صاحب کیا والدین کے قدم چومنے کیا والدین کے قدم چوم سکتے ہیں یا صرف والدین کے قدموں کو ہاتھ لگانا چاہیے اس بارے میں روشنی ڈال دیجئے جزاک اللہ خیر یہ جی اگر اللہ توفیق دے تو چومنے کے بعد اگر دھو کر پیے بھی جا سکیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اس لیے چومنے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں والدین کے تو دیکھیے جنت کو کون نہیں چومے گا والدین کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو یوں سمجھے جیسے جنت کے دروازے کو چوم رہے ہیں بالکل اگر موقع ملے تو چومنے چاہیے اگر موقع ملے تو دھو کر کبھی پی بھی لیں تو انشاءاللہ شاء حقیقت بھی مل جائے گی حقیقت بھی مل جائے گی شریعت مل جائے گی سب کچھ اسی میں ہے جی سینی سسٹر